موتل کے قواعد پڑ رہے تھے اور, اور اب تک ہم نے دو قاعدے پڑے پہلے قائدے کا نام تھا قلا کا قاعدہ یا قانون ہے <تصف> اچھا چلو ماشاء اللہ تو پریشانی کے اوپر انہ اور آسانی کے اوپر راحت کے اوپر نعمت کے اوپر الحمدللہ بلکہ الحمدللہ للہ کل حال ہر حال میں اللہ کی تاریخ ابھی میں دبایا آیا تو ایک میسج آیا ہوا تھا کہ یہ دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے ٹوٹے جا رہے ہیں ان کی قدر کرو کتنی بڑی بات ہے آج ہماری اس کی طرف توجہ جو ہی نہیں تو دانت اللہ کی بڑی نعمتیں ان سے پوچھئے کہ جن کی یہ نعمت متاثر ہوئی ہے کیسے بچارے پریشان ہیں کھانے پینے سے محروم ہیں ایک طرح سے ہاں؟ جی الحر العزت اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے قطع کا سیوا بنائیں گے تو سے تو کیا بنے گا پاوالا بروزن فا پلا بروزن فا تو اب اس کو تاوالا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم کیا پڑھیں گے اس کو جی آپ میرے ساتھ چلتے جائیں اور امید ہے کہ زبان سے تو آپ کہہ رہے ہوں گے لیکن ذرا تحریر کر کے ہمیں بھی دکھاتے جائیں جی طاولہ چونکہ ہم نے ایک قانون جانا چاہیے اس طاولہ کو کو یہاں پہ وا متحرک ہے اور اس سے پہلے والا حرف مفتو ہے لہذا ایک قاعدہ ہم نے پڑھا ہے قالا والا قائدہ اس قاعدے کے مطابق واؤ کو الف سے بدل گے اور ہم اس کو پڑھیں گے تو لہٰذا قالا تو ہمیں جہاں نظر آئے گا تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ ماضی کا سیغ ہے اور یہ الف یقیناً کسی چیز سے بدلا ہوا ہے تو پھر ہم اس کا مادہ نکال لیں گے تو دو واؤ لام دول ایک بام الفظ ہے معلوم ہوا کہ اس کا مادہ جو ہے وہ بیچنا تو یہاں ہم نے دیکھے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں عرف وہ تبدیل ہوا ہے تو ہم نے قواعد کے اوپر غور کی اجوف کبھی کوئی عہدہ نہیں محموز کا بھی کوئی عہدہ نہیں بلکہ یہ کیا ہے ہاں اجوف کا قالا ولا با ولا قانون جاری ہوا ہے اور معلوم ہوا کہ یہ علی جو ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے تو جب ہم وزن نکالیں گے ہم یوں نہیں کہیں گے با اور وزن فعالا بلکہ ہم اس کو اس کی اصل کی طرف لوٹائیں گے اور پھر اس کا وزن بتائیں گے جب آپ سے کوئی پوچھے با کا وزن کیا ہے تو آپ یوں نہیں کہیں گے با آ بر وزن فعل یہ نہیں با بر وزن فعل یو نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں کہ با در اصل کیا کہیں گے کہ در اصل بیع بر وزن وزن فعلا ہے ٹھیک ہے تو وزن بتلانا ہے تو اگر تو اپنی اصل پر ہے ذرا تو آپ کو اس کا وزن بتانا پڑے گا ذرا با بروزن فعل نسرا بروز فعلا کیونکہ صحیح ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں ہوئی لیکن جب آپ سے کوئی پوچھے قالا کا وزن کیا ہے تو آپ قالا بر فعلا غلط یہ کہ وزن فعلا وزن بنتا ہی کیونکہ وہاں لفظ ساکن ہے درمیان میں اور یہاں درمیان میں عین ہے اور مفتو ہے وزن کا مطلب تو یہ ہے کہ متحرک کے مقابلے میں متحرک ساکن کے مقابلے میں ساکن اصلی کے مقابلے میں اصلی اور زائد کے مقابلے میں زائد ہو وزن کی تعریف سمجھ میں آئی اس کو وزن صرفی کہتے ہیں تو وزن صرفی کا کیا مطلب حرف اصلی کے مقابلے میں حرف اصلی ہو حرف زائد کے مقابلے میں حرف زائد ہو متحرک کے مقابلے میں متحرک ہو. مقابلے میں ساکن ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ وزن ہے تو دیکھیے مثال کے طور پر جی ایک لفظ ہے مثال یہ مثال کو ہی دیکھ لیجئے مثال مشابہت تشبی تو اس کو ہم باغ اطال پہ لے گئے تو کیا بن گیا ام تصال تو جب ہم اس کا وزن نکالیں گے ام تو اب ہم فالا نہیں کہہ سکتے ام تسلا بر وزن فعلا صحیح نہیں ہوگا ٹھیک ہے دیکھیے امتسلا بروزن فعلا ٹھیک ہی نہیں ہے اگر ہم امتسلا کہ بروزن افعلا ہے. مثال کے طور پر امتسلا بروزن افعال تو دیکھیے یہ بھی صحیح نہیں ام تصلہ کے اندر پانچ حروف ہیں افعلہ کے اندر چار حروف ہیں اصلی کے مقابلہ میں اصلی زائد کے مقابلے میں زائد یہ بات بھی نہیں پائی جا رہی تو لہذا صحیح وزن کیا ہوگا ام تصال بر کا تو دیکھیے زائد کے مقابلے میں زائد حمزہ حمزہ کے قابلہ میں تا تا کے مقابلہ میں نیم اصلی ہے فا کے مقابلہ میں سا اصلی ہے عین کے مقابلہ میں لام لام کے مقابلہ میں اور پھر حمزہ متحرک ہے تو افطاحلہ کا حمزہ بھی متحرک میم ساکن ہے افطلا کا فا بھی ساکن تا متحرک ہے مفتو ہے تو افطلہ کتابی متحرک آئین متحرک ہے ساب کے مقابلے میں متحرک لام متحرک ہے تو کی لام بھی اس کے مقابلے میں متحرک تو وزن کا کیا مطلب ہوا حرف عصی کے مقابلہ میں حرف اصلی ہو زائد کے مقابلہ میں زائد ہو اور صحیح کے کیا ہے متحرک کے مقابلے متحرک ہو اور ساکن کے مقابلہ میں ساکن ہو اب مثال کے طور پر آپ سے ہم ایک بار پوچھتے ہیں بتلائیے جی ایک لفظ ہے خروج کا معنی ہے نکلنا خارا جا خروج واب نا یم سرو سے خروج کا مطلب ہے نکلنا تو اس سے ایک لفظ ہم بناتے ہیں مخ رجن کیا لفظ ہے مخ تو بتلائیے کیا وزن ہو اس کا مخ رجن جی مخ رزن جی مف تو دیکھیے میم زائد ہے خو ر یہ حروفیں اصلی ہیں مخرجن مخرجن بروزن وزن یو نہیں ہوگا مخرجن بر وزن یو خریج نہیں ہوگا چونکہ مخرجن فائل کا سیوا ہے بعد افعال ہے اخراجہ یو خرج اخراجن اخراج کرنا نکالنا نکال دینا کسی کو تو مخرجن نکالنے والا لہٰذا اس کا وزن کیا ہوگا مفعل امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ وزن صرفی کیا ہوتا ہے تو حرف اصلی کے مقابلے میں اصلی زائد کے مقابلے میں زائد ساکن کے مقابلے میں ساکن اور متحرک کے مقابلے میں متحرک کا ہونا تو پہلا قاعدہ قالا والا قانون کہ واؤ یا متحرک اس سے پہلے حرف پر فتح ہو, تو اس واؤ کو بھی الف سے بدل لیتے ہیں اور اس یا کو بھی الف سے تبدیل کر دیتے ہیں بایا سے دوسرا قاعدہ جو نے پڑا اس کا نام قلنا کا قانون کیا نام تھا قلنا والا قاعدہ تو قلنا اصل میں کیا تھا قولنا قلنا اصل میں کیا تھا قولنا چنانچہ واؤ متحرک اس کا محبل مفتو ہے تو قالا والے قاعدے کے مطابق واؤ کو کیا ہے اس سے تبدیل کر دیا تو قلنا سے کیا ہوا قالنا دو ساکن ایک جگہ پر اکٹھے آ اور ان میں سے پہلا وہ مدہ ہے حرف مدہ کی تو تعریف ذہن میں ہے نا واؤ اس سے پہلے فتح واؤ اس سے پہلے پیش ہو یا اس سے پہلے زیر ہو اور الف اس سے پہلے زبر ہو تو دیکھیے یہ الف ہے اس سے پہلے زبر ہے تو لہذا الف جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حرف مدہ ہے چنانچہ یہ قاعدہ ہے کہ جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا مدہ ہو تو پہلے ساکن کو دیتے ہیں لہذا اس اصول کے مطابق سے کیا ہو گیا؟ اور یہاں پہ اب ہم کلنا والا قاعدہ جاری کریں گے کہ اجوف کے آئین کلمہ میں جو وا الف سے تبدیل ہو کر گر جائے تو اس کے فا کلمہ کو زبر بجائے پیش دیتے ہیں فتح کی بجائے ضمہ دیتے ہیں ہر وہ واؤ جو اجوف کے آئم کلمہ میں کیا ہے الخ سے تبدیل ہو کر گر جائے تو فا کلیما کو کیا دیتے ہیں ضمہ دیتے ہیں اتنا فائدہ ہم نے آپ سامنے اس دن بیان کیا لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو آج ہم آپ کو سمجھائیں گے اب دیکھیے اس سے پہلے ایک مثال سے یہ بات سمجھیے خوف خوف جانتے ہی ہو نا خوف خوف تو جب ہم اس سے ماضگا سیوا بنائیں گے تو کیا ہوگا خواف بر ولا خوافا تو خوافا سے کیا بن جائے گا چونکہ یہاں بھی ہوا متحرک مابل مفتو ہے اور قاعدہ جاری ہوا تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے خواف خوافہ سے خوافہ بن جائے گا اب جمع مونس غائب کشے گا تو کیا ہوگا وہ خوافا سے جی خواف بر وزن فعلنا یوں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے خوافنا بروزن فعالنا جی یہ خوافن خواف نی بلکہ خاویفہ نفس باب سمیا یسماؤ سے استعمال ہوتا ہے خواف بلکہ کی کیا ہے خاویفہ خویفہ یا خوافو بہر خاویفہ و متحرک مفتو ہے تو کیا ہوا خوافہ اور چونکہ وہ متحرک ماقد مفتو ہے تو وہ کو سے بدل دیا خویفہ سے کیا ہوا خوافہ جمع منس غائب کا سیوا کیا آئے گا اصل میں یوں ہونا چاہیے خوفنا اب دیکھیے واؤ متحرک ماقبل مفتو ہے لہذا فعال والے قاعدے کے مطابق واؤ کو علف سے بدل دیا کیا ہوا خوافنا کیا بن گیا خوفنا اب دو ساکن ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں اور ان میں سے پہلا دہ ہے لہذا اس کو گرا دیا تو خوفنا کیا بن گیا خوفنا تو دیکھیے قولنا سے کل بنا اور خوفنا سے خفنا بنا وہاں بھی واؤف ہوئی ہے یہاں بھی واؤ ہزف ہوئی ہے لیکن کلنا در ہم نے قاف کو ضمہ دیا واؤ ہوئی قاف کو ضمہ دیا لیکن یہاں پہ ہم خواہ کو کسرہ دے اور کیا پڑھیں گے خفنا کیوں دیا یہ میں آپ کو فرق بتنا چاہتا ہوں چنانتے اگر وہ واؤ جو حزف ہوئی ہے مفتو ہے یا مضموم ہے تو کلمہ کو ضمہ دیں گے جیسے قولنا سے کلنا چونکہ یہاں پہ واؤ مفتو حزف ہوئی ہے اور اگر وہ واؤ مقصور ہے تو ہم فا کلمہ کو کسرا دیں گے جیسے خاویفنا سے خفنا امید ہے کہ فرق سمجھ میں آیا کہ جو واؤ الف تبدیل ہو کر گری ہے اگر وہ واؤ مفتو تھی یا مقصور مزموم تھی مفتو یا مضموم تھی تو ہم فاق کو ذمہ دیں گے قولنا سے قلنا اور اگر وہ واؤ مقصور تھی تو ہم فاق کو کسرہ دیں گے وفنا سے خفنا جی اسی طرح اگر وہ حزف ہونے والی وہ نہیں بلکہ ہے تو پھر بھی ہم فا کلمہ کو کسرا دیں گے جیسے اس مثال دیکھ دیکھیے با اصل میں باہیا تھا با اصل میں کیا تھا باہیا اور اس سے جمع من غائب کا سیوا کیا بنے گا بھیا انا کیا بنے گا بہیا ان متحرک ما قبل مفتوح لہذا یا کو علی سے بدل دیا تو بیعنا سے کیا ہو جائے گا با ان دو ساکن جمع پہلا ساکن دہ ہے لہذا اس کو گرا دیا تو کیا بننا چاہیے با لیکن چونکہ یہاں یا الف سے تبدیل ہو کر گری ہے تو لہذا اگر یا, تب یا, سے یا جو ہے الف سے بدل کر گرے پھر بھی فاق علیمہ کو کیا دیں گے کسرہ دیں گے تو چنانچہ ہم اس کو پڑھیں گے بے اور اس قاعدے کا نام ہے خفنا اور بے عنا والا فائدہ جی دیکھیے اب کتاب کی طرف آتے ہیں جی یہ کیسے لمح ہوگا کہ حزف ہونے والا واو ہے یا؟, یا یہ تو بہت آسان سی بات ہے دیکھیے میں بھی آپ کو بتلاتا ہوں آپ خود ہی بتائیں گے کہ کیسے معلوم ہوگا جی یہ لفظ قلنا اب بتلائیے نون تو جمع کی علامت ہے قاف لام حروف اصلی ہیں تیسرا حرف جو یہاں پہ ہزف ہوا بتلائیے واو ہزف ہوا ہے یا یا حزف ہوا ہے ہوا ہے چونکہ اس کا مادہ ہے قول ٹھیک ہے تو یہ تو تھوڑی سی لغت سے واقفیت اور جب آپ اس کا مادہ نکالیں گے تو پھر آپ کو خود بخود معلوم م. ہو جائے گا کہ یہاں پہ واو واؤ ہوا ہے یہ بات جب استعمال کے اندر کہیں لفظ آ رہا ہوگا تو پھر اس کا مادہ وہ آپ کے ذہن میں آ, آسانی سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں جی اگر یا پرئی بھی حرکت ہو تو کسرہ ہی دیں گے جی یہاں پر کوئی بھی حرکت ہو کسرہ دیں گے بہت اچھی بات ماشاء اللہ تو اب ہم اس قائدے کو مختصر انداز میں اگر بیان کریں ان سب قاعدوں کا ایک قاعدہ بیان کریں تو یوں کہیں گے کہ اجوف کے عین کریمہ میں واؤ مفتو یا مضموم علی سے تبدیل ہو کر گر جائے تو فا کریمہ کو ذمہ دیں گے اور اگر واؤ مقصور اور یا متلقن متلقن کا کیا مطلب چاہے مفتو ہو چاہے مضموم ہو چاہے مقصور ہو اگر الف سے تبدیل ہو کر گر جائے تو فا کلیمہ کو کسرہ دیں گے ایک جملے کے اندر آپ کو بتلا رہا ہوں ویسے فائدے الگ الگ ہیں اور آپ نے الگ الگ ہی یاد کرنے ہیں سمجھنے ویسے ایک نظر میں آپ کو میں بتلا دوں کہ اگر الف کے آئین کلیمہ میں واؤ مفو یا مضموم الف سے تبدیل ہو کر گر جائے تو فاق علیمہ کو کیا ہے ضمہ فت... دیں گے اور اگر وہ مقصور اور یا متکن گر جائے تو پھر فاقیما کو کسرہ دیں گے یہ خلاصہ اس کا اب آتے ہیں کتاب کی طرف علم علمف تیسرا حصہ صفحہ نمبر آٹھ فائدہ جی نمبر دو اس قاعدے کا نام ہے قل کا قانون جی اگر آپ حضرات نے کتابیں نکال لی ہیں تو شروع کریں جی دیکھیے جب ماضی سلاسی مجرد کا آئین کلیمہ واؤ بسب اجتماع ساکین گر جائے اور وہ ماضی مقصور آئین نہ ہو توفا کلیم کو ذمہ دیا جائے گا مقصور العین نہ ہو سمجھ رہے ہیں نا یعنی مفتوح العین ہو یا مضموم لائن ہو یعنی وہ وا مفتوح ہو یا مضموم ہو جیسے قلنا نہ کے اصل میں قول نہ تھا پائدہ نمبر تین بےعین کا قانون جب ماضی سلاسی مجرد کا عین کلمہ یا بسبب اجتماع ساکنین گرائے تو فا کلیمہ کو کسرہ دیا جائے گا اب یا میں مقصور مفت کی کوئی قید نہیں معلوم کے یا متلکن ہے جیسے بے کے اصل میں بیعنا تھا قاعدہ نمبر چار جب ماضی سلاسی مجرد کا آئین کلمہ واؤ بسب اجتماع ساکنین گر جائے اور وہ ماضی مقصور العین ہو یہ دنیا کے برعکس قاعدہ ہوا اس میں تھا مقصور العین نہ ہو اور یہاں پہ کیا ہے مقصور العین ہو تو فا کلیما کو کسرہ دیا جائے گا جیسے خفنا کے اصل میں خویفنا بر وزن سنی تھا تو اب دیکھیے ایک لفظ کو میں ذرا آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیتا ہوں کہ کیسے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں خویفنا اس کو آپ سمجھتے بھی جائیں خویفنا سے کیا بنے گا خوفنا اور بسب اجتماع ساکنین یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بسب اجتماع ساکنین یعنی دو ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک قاعدہ جاری ہوا کہ پہلا ساکن جو ہے اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں تو خوفنا سے کیا بن جائے گا خوفنا اور پھر بسب اجتماع ساکنین خوفنا تو چونکہ یہاں پہ واوز ہوئی ہے اور وہ واؤ مقصور ہے تو لہذا خفنا سے کیا بن جائے گا خفنا جی یہ دیکھیے ایک نظر میں ایک لفظ کے اندر تبدیلی جی افساکن اور دیکھیے خفنا سے خوافنا پھر اس سے خفنا اور پھر اس سے خفنا یہ ہے خفنا والا یہاں پہ دراصل تین قاعدے جاری ہوئے ہیں قاعدہ نمبر ایک قالع و قانون قاعدہ نمبر دو اجتماع ساکنین والا قانون اور قاعدہ نمبر تین خفنہ والا قاعدہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات تو حقیقت میں یہاں پہ تین قاعدے جاری ہوئے ہیں دیکھیے میں اس کو بھی ذرا آپ کے سامنے واضح کر دوں پہلا قاعدہ جاری ہوا ہے کالا والا جس کی وجہ سے دیکھیے خفنا اس سے خوفنا بنا ہے کالا والے قاعدے کے مطابق خوفنا سے خفنا بنا ہے اجتماعی ساکنین والے قاعدے کے مطابق اور خفنا خفنا بنا ہے خفنا بین والے قاعدے کے مطابق ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی اب آپ جس انداز سے یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے اس کو بے شک کہیں اپنے پاس نوٹ فرما لے اور اسی انداز سے اب آپ نے خلا اور کلنا بےنا اور خفنا کو آپ نے اپنے طور پر بھی حل کر کے سمجھنا ہے ٹھیک ہے ان کوشش کریں گے جی اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں